میری آہ دل کے یہی ہیں مناظر سید حسین بھی محرودی اور ہم کو خرشدی عالم دلہ مجھے, مجھے تیزی زما تھا حضرت مولانا شاہ حقیق محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ شاہی آہد ان کے مجھے مرشید محبوب رحمۃ اللہ جہ شاہ فرماتے تھے کہ پہاڑوں کا دامن اور سمندر کا ساحل دریا کا کنارہ جنگل سہرا یہ جگہ مجھے محروم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ہاں ان داستوں سے ہوتے ہوئے چلد اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے سمندر کا سار پہاڑ ہو کتا سیری دل کے دل میری جناد میں, ہوا قبر میں آج گا جنا دیا آج گا پورے خاک شامل نش پہاڑوں کا مندر سمندر کا سار میری آ تیرا تمام تیرا تین ہے تو مل ہوا سلک دل کا حامل <تصفح> دونوں اشار محمد یہ ہے جنازہ ہوا قبل میں آج داخل یعنی اور ہوئی خاک آج مکی میں شامل یعنی شہر کی صحبت سے نفس کو ایسا مٹا دیا کہ خاک خا کے تن مٹی میں شامل ہو گئی نفس کو مٹا دیا تب سے شہر کے فیض سے درد نسبت کا حامل ہو گیا جناگا جدا ہوئے شارا دل ہے لیکن یہ درد اللہ تعالی کی محبت یہ معمولی طریقے سے نہیں ملتی ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دن کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئی نہ بنتا ہے ربڑے لاکھ جمکاتا ہے دن اور فرمایا کہ میں یہ نہیں ملی گئی ہوں کیوں قلب و جگر ہوئے ہوں میں یہ نہیں ملی رہی قلب و جگر ہوئے ہیں ہوں کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی <تصفح> <تصفح> کہ جب شیخ مٹاتا ہے نس کو اور شہر کے شیخ جو ہے وہ جانتا ہے شیخ کو یہ فن حاصل ہونا چاہیے کہ کس بھوئی کے ساتھ کس طالب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے کسی کو نرمی سے سوارتا ہے کسی کو ٹان ٹپٹ سے سوارتا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اس کی استعداد کے مطابق اس کے مزاج کے مطابق شاید اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے نفس کو مٹھاتا ہے اس کو, اس کو یہ جاننا چاہیے اس کو یہ فن ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرے گا تب اس کی اصلاح ہوگی کسی کی اضلاع نرمی سے ہوتی ہے اور کسی کی اضلاع سختی سے ہوتی ہے تو یہ یہ شاید یہ فن آنا اور پھر یہ یہ کے نرمی مستقل شہر کی صحبت اٹھانے سے جو اضلاع ہوتی رہتی ہے اور ابتدا اور ابتباح اور انقیاد اور اعتماد شہر کے انہیں چار رقم رقم انقیاد شہر کے انہیں چار حق رقم انقیاد ابتدا و ابتباح انقیاد و, و اعتماد اطلاع بھی وہ اپنے حالات کی اور اس کی ابتدا بھی ہو تجویزات کی اور انقیاض جو اس کی پابندی ہو اپنے آپ کو قید سمجھے آزاد نفس جو نفس آزاد ہوتا ہے حضرت نے بھرنا ہے وہ جانور ہوتا ہے جانور کی جان نفس کا غلام جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے تو شیخ کی شہر کو اطلاع کرنا اور اطلاع کرنا اس کی تجویزات کی اور انقلاب کرنا یعنی وہ جو تجویزات شیخ بتایا اس پہ عمل کرنا نہ ہو سکے تو اس کو تو بھی اطلاع کرنا اور اعتماد رکھنا چوتھا حق ہے کہ شیخ پر اعتماد بھی رکھتی اگر اعتماد نہ ہو تو شیخ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں شیف اس کو بنا ہے جس پر سو فیصد اعتماد ہو کہ یہ فن کو بھی جانتا ہے اور جو ہے یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے کہتا ہے کوئی غرض نہیں ہے اس کو اپنے نفس کی لالچ نہیں ہے اس کو پیسے کی لالچ نہیں ہے اس کو شہرت کی لالچ نہیں ہے مریضوں کے اضافے کی لالچ نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی حریصم عالا ایمانی کو وسلام عشانی کم سبیل یہی شان یہ اللہ کی ہوتی ہے شہر شعب کی ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تو اس میں غرض شامل ہو تو یہ بھی پھنس جائے گا اور طالبین بھی پھنس سکتے ہیں بلکہ یہ پھنس جائے گا طالبین پہ بچ جائیں گے کیونکہ طلب طرح سارے طبقے تھے طالبین کا کام پھر بن جائے گا یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ پھنس جائے گا سکتا اس لیے شہد کا کام یہ ہے کہ فن بھی جانتا ہو اور غرض بھی کوئی غرض نہ ہو بنیادی غرض کوئی لالچ کوئی سے نقصانی غرض بھی نہ ہو قبضہ کے جو ہے وہ کام بنتا ہے اور پھر یہ اگر یہ چار حق مرید کے ذمے ہے اگر یہ چار حق نہیں ادا کرے گا تو شہد کا حق ادا نہیں ہوگا تو شہد کا حق ادا نہیں کیا اس نے اور اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا اگر یہ سہولت نہ بھی کر سکے دور رہتا ہے کہیں ابھی ہمارے منش قبضم آزاد مولانا شاہ عبد المدین صاحب عدالم ہمرے کے سفر پر یہ فرما تھے کہ حضرت حضرتانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب بہت دور رہتے تھے بنگلہ دیش میں وہ خط و کتابت کرتے تھے اور ایک دفعہ کی حاضری نہیں ہو سکی اس کی وجود سے حاضر نہ ہو سکے لیکن خط و کتابت ایسی کرتے تھے اطلاع اور ابتداء اور امتیاز اور اعتماد کا وہ تعلق تھا کہ حضرت تھانوی فرماتے تھے یہ میرا عبید ہے حضرت عیدمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے لیکن عشک محبت ایسی تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو یمن کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ یمن سے مجھے پورے خدا نہیں خوشبو نہیں کیا مقام تھا دیکھیے اگر چلے صحبت مجبوری کی اگر مجبوری نہ ہو اور پھر بھی صحبت میں نہ آئے تو یہ اس کی بھی اس کی کمزوری ہے اور اس کو دور کرنا چاہیے لیکن اگر کسی مجبوری سے نہیں آ سکتا ہے تو یہ چار ہفتوں ضرور ہی ادا کرے اطلاع و ابتدا اور امتیاز و اعتماد اور یہ مستقل ایک مترب مدت تک کرتا رہے تب جا کے جو ہے کچھ حاصل ہوگا دولت یہ دولت جو یہ یونی ملتی کسی کو پایا صاحب نے جب کروایا کہ میں یہ نئی ملی چاہوں کیوں میں کسی کو مفت دوں حضرت مولانا جمیل اہم تھانوی رحمۃ اللہ پایا صاحب کو خط لکھا دوں کہ آپ نے تھانہ بھون سے جو دولت حاصل کی ہے وہ مجھے تو اس پہ یہ شیئر فرمایا ہے یہ دولت ایسے ہی نہیں ملتی بیٹھے بیٹھائے کہ بیان سن لیا چلے گئے اور کوئی تعلق نہ رکھا نہ کوئی خط لکھا نہ کوئی سوال جواب کیا یہ نہیں ہے اگر آ نہیں سکتے تو خط ضرور لکھیں اب اب تو ٹیلیفون کا زمانہ ہے ٹیلی فون پر اشرا ہو سکتی ہے کمزوری کا زمانہ ہے نا اسی حساب سے اللہ تعالی نے وہ آلات بھی رکھ دیا اسے کہ اب کوئی بہانہ یعنی کوئی بہانہ اللہ کے نہیں چلے گا بہانے کی گنجائش نہیں چلتے رہو گرتے پڑھتے رہو کوئی بات نہیں چلتے رہو جو کام ہو سکتا ہے وہ اتنا دور کرو اب جیسے ہمارے پاس ابھی خانقاہ نہیں ہے تو ہم یہاں جو ہے کو ہمارے دوست یہاں ایک شکل بنا لیتے ہیں خانقاہ کی کھانا پینا بھی کر لیتے ہیں اور یہاں جا کر رہتے بھی ہیں رات بھر مرد مرد نہیں ہیں تو رات بھر یہاں رہتے ہیں جب تک ہمیں اللہ نے کوئی جگہ نہیں دی ہم جو کر سکتے ہیں اتنا تو کریں گے نا اتنا ہم خرچ کر لیتے ہیں اور جب ان کو دینا ہوگا دیں گے نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے یہاں یہاں ہی کام کرنا ہوگا یہاں جتنا کام کرنا مطلب ہوگا اتنا کروا لیں گے اللہ تعالیٰ اصل چیز قبولیت ہے بس ایک آدمی بھی قبول ہو جائے کام بچ جائے گا ایک آدمی سے راضی ہو جائیں اور ان کی مرضی ہے مجمے سے راضی نہ ہو ایک آدمی سے راضی ہو جائیں بہرحال یہ جو اپنے نفس کو مٹانا ہے اس کے لیے باقاعدہ محنت ہوتی ہے محنت کے بغیر کوئی کام دنیا کا کوئی کام آسان سے آسان کام بھی کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشکل اٹھانی پڑتی ہے پانی پینا ہو تو اٹھنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے پانی سکتا پانی پینتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اتنا آسان نہیں ہے تھوڑا سا اللہ نے اس میں مشقت رکھی ہے اس لیے کہ مشقت اٹھانے سے جو غیر غیر آشپ ہوتا ہے جو جھوٹا عاشق ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے مشقت اٹھانے سے نانی یاد آتی تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بے وفا لوگ بھی میرے راستے میں وفاداروں کے ساتھ چلے گئے اس لیے تھوڑی مشقت رکھتی کہ بے وفا جو مشقت نہیں اٹھاتا جہاں میٹھا میٹھا ہوتا ہے حقا فو گڑ بڑبڑ تھوتوں تو یہاں فرق ہو جاتا ہے کہ کون میرا عاشق ہے سچا کون وفادار ہے کون میرے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے کل بھی بات یہی کر رہا تھا و لدین جہاز والذین لدین جہاز افینا لنا اللہ نے راستہ یہی رکھا ہے کہ مظاہرہ کرو میرے راستے اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے بندے میری خاطر سے مشقت اٹھائے میرے جی حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک مہمان آتا ہے وہ اپنی بڑی سی لگژری گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتا ہے آرام سے ایک آدمی آتا ہے وہ کہتے بھائی بڑی مشکل سے مصیبت اٹھا کے ہوں جیسے یہ ہمارے مولانا جلید صاحب آتے ہیں دو تین گاڑیاں تبدیل کر کے بعد ہوتا یہ مشقت اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو ہمیں کی قدر زیادہ ہوگی کہ بھائی یہ مشکل سے آتے ہیں پھر ایک آدمی سائیکل سے ہے وہ ہو بھائی کہ اس میں دور سے آیا ہوں پسینے پسینے بھی ہو رہا ہے اور پیاسا بھی ہے اور دھوکا پیاسا چلا رہا ہے اس کی اور زیادہ قدر ہوگی کہ یہ آدمی زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں ایک آدمی پیدل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھائی صرف پیدل ہی نہیں آیا بلکہ راستے مجھے ٹا کونے بھی ملے انہوں نے تنگ کیا مجھے اور کھلا پریشانی کانٹے بھی چپ گئے دیکھو پھٹے حال آتا ہے تو اس کی اور زیادہ قدر کی جاتی ہے کہ میری محبت میں اور اتنی تکلیف اٹھا کے میری محبت میں آیا ہے اتنی دھوس جا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احساس کی یہی معاملہ ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں جتنی مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی پیار فرماتے ہیں اپنے اتنا ہی قریب کر لیتے سی کو فرمایا اور اللہ دینا جاہدودینا لنا کی انہوں سو گلنا جو ہمارے راستے میں مجاہرہ کرتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں لنا کی انہوں سگول السلی علا جنابینا ہم اس کو اپنے راستے میں چلنے کی توفیق بھی دیتے ہیں نیکیوں کی توفیقات دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیقات دیتے ہیں اور سب الرسیلی علا جنابینا وسبول الصول علاج نہ ہم اپنی رات کو بھی اسے دے دیں ہم اسے مل جاتے ہیں دو تین چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ کے راستہ مشقت دنیا کے دنیا کے لیے مشقت اٹھائے بغیر کوئی کام نہیں ہو دنیا بھی آچل نہیں ہوتی تو گیم کیسے لوگ تو وہ ٹیم کی شہ ہے وہ دولت ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کائنات کا اون بڑھانا کا واضح کر لیا وہ کیسے اتنے آسانی سے مل جائے گا لیکن اب یہاں وہ زمانہ تھوڑی ہے اسی لیے کر رہا ہوں کہ تو آسانیاں ہی آسانیاں پکی شہر کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور پانی بھی نل کھولا پانی موجود پرانے زمانے کو دیکھیے لوگوں کی کیسی صحبت اٹھانے کے لیے لوگوں نے کتنی مشقت دی پہلے گاڑیاں हवाई جہاز کہاں ہوتے تھے اب تو ادھر بیٹرو ادھر پہنچ جاؤں اور لوگوں نے پیدل مینوں کا سفر کیا پھر 6 چھ مہینے کسی نے چھ سال کسی نے دس سال بزرگوں کی صحبت میں لگایا تب کہیں جا کے ان کو کچھ حاصل ہوا اور آج کتنی آسانی کا زمانہ ہے آج تو ٹیلیفون بھی کرنے سے لوگ جو ہے گھبراتے ہیں ٹیلیفون کر کے بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کیا کہیں پانچ لوگ باز شرماتے ہیں کہ ہم اپنا حال کہہ دیں کیا کہے جو آدمی جو آدمی اپنے حال کہے اور شاید اس کو حقیق سمجھے تو وہ شاید نہیں سمجھے اس لیے کہ سب سے اول سبق اس راستے کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اگر اپنے آپ کو کم کمتر نہیں سمجھتا تو وہ شاید کہاں ہوا ہے میری مرشد دعوت کردات فرما کے ہیں کہ حضرت خان بھی رہے تو زیادہ فرما لوگ نہیں سمجھتے کہ تصور کی ابتدا فناہ ہے وہ فرمایا کہ تصور کی ابتدابی فنا ہے اور انتخابی فنا ہی فنا ہے اپنے آپ کو مٹانا اپنی رائے پر نہ چلنا اپنی تجویز کو اپنی رائے کو بالکل فنا کر دیں اگر یہ دل کہے گا کہ یہ, را, یہ را جو شہر نے رائے دی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ تو ہماری مرضی کے مطلع... اچھا لوگ اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں کہ رائے ان کو ملے ہماری مرضی کے مطابق اب مرضی کے مطابق نہیں ملی تو اعتراض پیدا ہو دے. یہ اعتراض بڑی خطرناک چیز ہے اور اس اعتراضی کو نکالنا ہوتا ہے یہ جو دل میں اعتراض ہے نا یہ شیطانی چیز ہے اس لیے کہ شیطان کو بھی اعتراض پیدا ہو گیا اللہ کے مقابلے میں اتنی خطرناک چیز ہے کہ اتنی بڑی ذات کے مقابلے میں اس, اس مخلوق کو اعتراض پیدا ہو گیا یہ اعتراض پیدا ہو جانا بہت خطرناک کے شیطانی مرض کیونکہ اعتراض کا شیطان کو کیا ملا مردو ہو گیا دربار سے نکالا گیا اسی طرح ادا کو حضور صلی اللہ علم نے خواجہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے دعوت دی جب وہ انتقال ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں آپ فرمایا کہ آپ میرے کان میں کرنا پڑ دیجیے میں قیامت کے دن کرواہ دوں گا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اختر تار ارنار اختر تلار النار تار ار کہ میں ہار پر جو نار کو تجید ترجیح دیتا ہوں قبیلے کے سردار تھے ان کو آتے تھے کہ یہ بتیجے کے دن پر ایمان لیا ہوا لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے یہ بڑی خطرناک چیزیں یہ سب چیزیں نفس کو مٹا کے ملتی ہیں نفس کو مٹانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ملتا ہے تو تصور کی ابتدائی فنا ہے اور انتہائی فنا ہے مٹانا ہی مٹانا ہے اپنے رائے پر نہیں چلنا ہے بلکہ شہر کی رائے کو شہر کی رائے نے اپنی رائے کو فنا کر دینا ہے جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائی ہے مولانا شاہ محمود صاحب فرماتے ہیں جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائی یہ کیوں آپ اہل دل کی میسج نہ آئیے پھر فائدہ ہی کیا شہر سے تعلق کا شہر سے تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اگر شہر سے اپنی اصلاح نہیں کروائی ایک بات کی تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم آگے پہنچ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے ترقی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بعض اوقات تنظوری ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ بار بار آنے جانے سے ایک زون پیدا ہو جاتا ہے کیا ہم صحبتوں میں جا رہے ہیں خورانہ تزمی پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں یہ وجوہ پیدا ہو گیا اپنے اندر ہی اندر, اندر، پنڈار پیدا ہو گیا یہ دھوکہ پیدا ہو گیا کیونکہ یہ بتایا کہ تصور کی ابتدا بھی فنا ہے انتہا بھی, بھی فنا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنی رائے کو شہد کی رائے میں فراہم کرنا یہ تو حاصل ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے مائنس طرف کی اور یہ ہے مائنس میں عجب پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے آپ کو مٹانے کے بجائے عجب پیدا ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں اختلاع اور اختلاح سے جو ہے یہ صحیح ہو جاتی ہیں اصلاح ہو جاتی ہیں کامل تیرا کوش مل کا دل دل دل دل دل ست نہیں کو نہیں کو جنو یہ رائے جنو ہے اللہ کا راستہ عقل پرستی کا راستہ نہیں یہ جنون کا راستہ ہے جنون سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی دباء میں دیوانہ پن شریعت کی اتباع میں دیوانہ پن دیوانہ پن یہ نہیں جو شریعت سے باہر نکلتا ہے یہ دیوانہ پن شریعت کی اتباع میں ہو کہ شریعت کی اتباع کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دے اپنی عقل کو بھی ترجیح نہ دے اپنی عقل کو فنا کر دے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تہرے دیوانے گئے اور تازہ منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے پردانے گئے جس نے اپنی عقل لڑائی کہ ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے بس اس کا کام ختم یہ راستہ نہیں چل سکتا اس لیے فرمایا کرائے جنوب کا راستہ ہے یعنی بس صرف محبوب کی کتاب محبوب کی پسند سامنے سارا معاشرہ पसंद طرف محبوب کی پسند محبوب کی کتاب ایک طرف نہیں ران جان جنو گائے سوش میرے دوست میرے دوست کی بلکہ سے سکینا ہوا دل, دل سب کے نا دل, دل دل دل دل دل کے <تصفيق> جب سال حریف اللہ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا نور ضرور آتا ہے ایک اللہ کا نور ضرور آتا ہے لیکن اگر دل بنا ہوا نہ ہو شکستہ نہ ہو اللہ کے راستے میں کام اٹھایا ہوا نہ ہو تو یہ نور دل کے اوپر اوپر ہے اور جب دل بہانا شروع کرتا ہے دل شکستہ ہو جاتا ہے ٹوٹا ٹوٹا ہو جاتا ہے اللہ کے راستے کے غم اٹھا اٹھا کے چور چور ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ کے ان اذکار کے انوارات اس کے قلب کے ذرے زرے میں بلوست ہو جاتے ہیں محفوظ کر جاتے ہیں جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے نور اوپر اوپر رہتا ہے اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے چوڑا چورا ہو جاتا ہے تو اس کے انوارات قلب کے اندر جد ہو جاتے ہیں یہ ہے کام اور اس پر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل کرمانے وہ سکینہ فی قلوب ذات ہے جو مومنین کے دل میں دل میں فی کلوبل ممنی اعلوبل ممنی نہیں بننا ہے کہ دلوں کے اوپر بلکہ فی قلوب مومن سکینہ وہ دولت ہے جو دل کے اندر حاصل ہوتی ہے باہر بار نہیں ہوتی چمڑی گوری وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ورنہ تو کافی دا دعویٰ کر دے کیا ہمارے دل میں بھی نور ہے گوری چمڑی ہے چمک رہی ہے وہ کہے گا ہمارے دل میں بھی نور ہے ہم دیکھو کر چمک رہی ہے یہ <تصفح> بدنائے کہ یہ تو وہ دولت ہے کہ سائنسدان اور کافر میں حضرت کا شعر بھی ہے کہ سائنسدان اور کافر اگر یہ پیٹرول کی پانی کہیں زمین میں ہوتا تو وہ کھود کے نکال لیتے گولنگ کر کے نکال لیتے لیکن یہ تو آسمان سے نازر ہوتا ہے اور مومین کے قلوب کے اندر ہوتا ہے <تصفح> میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے میرے دوستوں ذکر کی برکتوں کتوں سے شکی ہوا دل ہم سب کے نا دل فکر اللہ کرنا بھی ضروری ہے اگر ذکر نہیں کرے گا تو انوارات کہاں سے آئیں گے صرف دن توڑنا کافی نہیں صرف مجھے کافی نہیں مجاہدے کے ساتھ شہر نے جو ذکر اہ کار بتائے ہیں اس کی پابندی بھی ضروری ہے اس کی بھی اطلاع اطلاع میں بہت کمزوری ہے ذکر کرتے نہیں پابندی سے اور اطلاع بھی نہیں کرتے کہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں پھر آ کے کہتے ہیں کہ شہر برسوں ہو گئے آپ کے پاس آتے لیکن فلاں پریشانی فلاں مصیبت ابھی تک یہ فلاح نہیں ہوئی ابھی تک فلانا نہیں ہوا جب کام نہیں کرو گے دوا نہیں کھاؤ گے اب ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی چلے گئے لے کے اور اس کو دیوار پر ٹانگ دیا اس کو روزانہ دیکھتے ہیں پانچ سو روپیہ فیس دے کے آئے ہیں ڈاکٹر کے دوا لکھا کے آئے ہیں بھائی واہ اب دوا کھا رہے اور آ کے دو ایک ہفتے بعد ڈاکٹر کو کہتے ہیں فائدے کی ایسے ایک ساتھ مولانا شاہ محمد احمد علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دعا کر دیجیے اولاد نہیں حضرت نے دعا فرمائی عضر تو بہت بھولے پھالے تھے دعا فرمائی پھر تھوڑے عرصے بعد آ کے یہی دعا کرا کہ دعا کر دیجیے اولاد نہیں پھر دعا کر دی جب کئی بار آ آئے تو عظت کو ایک دن خیال ہوا پوچھا بھائی تم نے شادی بھی کیا ہے کہا حضرت شادی نہیں. تو نہیں ہے تو فرمایا کہ اولاد کیا تیرے پیٹ سے بھی تو پھر اس پہ کیا کہتے ہیں کہ حضور اللہ کو کچھ قدر ہے پھر فرمایا کہ ہاں حضرت تو بہت ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن پھر تجھے تکلیف بہت ہوگی جو کام شہد نے بتایا ہو وہ کرے نہیں تو فائدہ کیا پھر بھائی کام کیسے بنے گا میرے دوست اچھا یہ دھوکہ شتا نہیں دیتا ہے یہ ابھی دل نہیں لگ رہا یہ دل نہ لگنا ضروری نہیں ہے اس کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے ہمیں تو کام سے کام ہے کام کرنے سے کام ہوتا ہے بتائیے دکان کھولتے ہیں تو دل نہیں بھی لگ رہا تو ابھی دکان کھولتے ہیں کہ نہیں نوکری پہ جاتے ہیں دل نہیں کیا رہا جانے کا پھر بھی جاتے ہیں نہیں پھر گاہک بھی آتا ہے کہ نہیں خریداری بھی کرتا ہے کہ نہیں کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا بغیر دل نہیں لگ رہا دکان میں اب گاہک رہا ہے سودا دے رہا ہے کام تو بنا تجارت ہوئی نہیں ہوئی دل میں دکان میں بیٹھا ہے دفتر میں بیٹھا ہے نوکری میں بیٹھا ہے دل نہیں چاہ رہا کام کر رہا ہے کام ہو رہا نہیں ہو رہا اس کا فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا اس لیے ذکر اللہ میں دل لگے یا دھوکہ دیتا ہے ابھی طرح اطمینان قلب نہیں ہے جبکہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پہ ہے اطمینان قلب ہے نا اللہ حضم اور کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا ہم کہتے ہیں پہلے اطمینان ملے پھر ہم ذکر کریں گے کیسے ہوگا اطمینان تو ملے گا ہی ذکر اللہ لہذا ذکر کیے جاؤ دل لگے یا نہ لگے کام بنے گا فائدہ ہوگا فائدہ محسوس نہ ہو اور محسوس نہ ہونا اور بات ہے اور فائدہ ہونا اور بات فائدہ ضرور ہوگا ایسا ممکن نہیں کہ بندہ ذکر کرے اللہ کو یاد کرے اور فائدہ نہ ہو ممکن ہی نہیں محسوس ہو یا نہ ہو یہ اور بات ہے محسوس بھی ایک دن ہو جاتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو محسوس ہلاوت بجتی بھی دے دیتے ہیں کسی کو ہلاوت ماں نہیں دیتے ہیں کسی کو حلو حصی بجتی بھی دیتے ہیں یہ ان کی مرضی پہ ہے ہمارا کام تو کام کرنا ہے ہمارا کام ہم مزے کے طالب بھی نہ ہو کہ ہمیں مزہ ملے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں مزہ کیوں نہیں آتا مزہ آئے یا نہ آئے ہمارا ہم مزے کے طالب نہیں ہیں مزے کے بندے نہیں ہیں ہم لطف کے بندے نہیں ہیں عبد الکیف ہیں لکیف کے بندے ہیں لطف کے بندے نہیں ہیں میرے دوست تو کتوں سے تکینا ہوا دل پہ ہم سپر کے نا دل عجب درد سے کس نے تب کی نجب درد سے کس نے تب سمیر کی جیسے جی جی جی جی جی جی جی کے پل آبادی جیسے کس نے دقی ہے کہ پل آبادی جیس سہاروں کتا مندر سمندر کسار میری آ دل کے منا دل خدا ہے کو میرے رس چلا مت خدا کو میرے رسامت کی نات ہوئے ان کی جسوت سے کا نات ہوئے ان کی بت سے کا عرت حضرت اپنے آمد نے مجھ سے پوچھا میں نے وہاں حضرت نے مجھے حکم فرمایا ناز شریف پڑھنے کا تو میں ناز شریف پڑھی تو الحمدللہ للہ کو وا, بہت خوشی ہوئی بہت سرا کہ اچھا پڑھا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو میرے لیے نعمت ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اشعار کی روح سے قریب ہو کے پڑھا ہے تو یہ میرے مشید نے فرمایا کہ کیا تم پہلے پڑھتے نہیں تھے کیونکہ حضرت تو بنگلہ دیش میں زیادہ رہتے تھے اور بیس پچیس روز چالیس روز کے لیے یہاں حلط والا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا پڑھتے ہوئے حالانکہ الحمد للہ بارہ تو بھی ہوئی مجھ سے پوچھا کہ تم پڑھتے نہیں پڑھتے پہلے نہیں پڑھتے تھے کیا تو ایک صاحب نے وہاں حضرت سے کہ حضرت حلطے اندھوں میں کہاں لاجا تھا کہ جب اور کوئی بڑے پڑھنے والے نہیں ہوتے تھے تب پڑھتا مگر مجھے دل میں یہ بات لگانے چاہیے کہ وہاں وہ جگہ یہ دربار ایسا ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ جہاں کانے بھی راجا ہو جائیں کانے بھی راجا ہو جائیں نافذ بھی کانے ہو جائے ہاں الگ میرا رحمۃ اللہ علیہ کشیر ہے اپنے شہد کے بارے میں شان میں مزہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ چمن ہے جہاں تائ بے پرو یہ وہ چمن ہے جہاں تائ بے پرو پال پسور چمن بےتم اڑائے جاتے پسو رش بےتم اڑائے جاتے یعنی کسی شہد کامل جو اللہ کا مقرب ہو اس کا ہاتھ پکڑنے سے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے وہ بھی شہد کے ساتھ اڑنے لگتا ہے اگرچہ اس کے بال پر ابھی کچھ نہیں ہے ایک کوڑا ہے شہر کے ساتھ کہتے ہیں پرندے بالوں پر بھی نہیں ہے لیکن بسو رش پہ ایک دم اڑائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مشدین کی قدر نصیب لگانا خدا شہر سلامت خدا چند کو میرے ترقی سلامت کی <تصفح> نت ہوئے سوگ سے کامل کی <تصفح> ن اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر نظر ہو کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمارے اعمال اس قابل نہ ہم اس قابل لیکن آپ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اہل جنت میں شامل کر یہ امید ہے لطف و کرم سے امی دے لو کرم دے سے <تصفح> کہ کر بھی ہو اے جنت میں شامل <تصفح> کہ ہم سب بھی ہو اے جنت میں شامل کہ جی امید ہے تیرے لطف و کرم سے دیش میں دست گرائے یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا درج کیا اچھے اشعار کی منسوخ حکمت منصوص بانے قرآن و حدیث سے ثابت جو اچھے اشعار ہوں قرآن و حدیث سے ثابت ہونے کی حکمت اضاع گام ضلع علی نے مولانا رفیقرانی سے اشعار پڑھنے کے لیے فرمایا مولانا رفیقرانی ساؤتھ افریقہ کے عالم ہے اشار بہت زبردست بڑھتے جد دیت سے ہو انہوں نے حضرت والا کی یہ غزل پڑی جو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے نظم کا حامل نہیں پیشاب فرمایا کہ بار کبھی منصور کہتا ہوں کبھی منظوم منظور کبھی منصور کہتا ہوں نظم کی شکل میں کبھی منظوم کہتا ہوں نظم کی شکل میں یعنی کبھی نثر میں, میں،, میں کہتا ہوں کبھی نظم میں یہ میرا منظوم وار ہے جس میں میرے جگر کا خون شامل ہے شعر ایسے ہی نہیں بنتے دنیا دار کو لفاظی سے شعر بنا دے گا لیکن میری شاعری میرا درد دل اور خون جگر ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کوئی نئی چیز ہے بعض نادان اس کو جائز نہیں سمجھتے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیئیس صحابہ شاعر تھے خود مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اشعار ہی کی مجلس ہوتی تھی اہل دل اور اہل درد محبت کے اشعار بہت اثر کرتے ہیں چار چار گھنٹے کے بعد میں جو اثر ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ایک شعر نہیں ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار فرماتے ہیں ان نہ منشر حکمت بعض شعر حکمت انگیز ہوتے ہیں مولانا رفیق صاحب حضرت والا کے اشعار پڑھ رہے تھے جب یہ شعر پڑھا یوں بیانے محبت زباں پر تو ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے یوں بیان محبت زباں پر تو ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے تو فرمایا کہ آنسو کے دریا پر مولانا رومی کا شعر یاد آ جو آٹھ سو برس پہلے کے بزنگ میں میرے مرشد مولانا پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا روم بہت پیارے آدمی ہیں اللہ کے پیارے سے پیار سیکھو اللہ کے پیارے سے پیار سیکھو <تصفح> فرماتے ہیں دریا حش کے من دریا ہو جائے تاج سارے دل پرے باشے اے کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تاکہ میں اپنے محبوب حقیقی کا اعلی پر آنسو کے دریا کا دریا قربان کر دیتا عاشقوں کو ایک دو ایک دو آنسو رونے سے تسلی نہیں ہوتی یہ مولا روم ہیں آشقوں کے امام ہیں ہمیں عشق و محبت سکھا رہے ہیں کہ دو پترے آنسو तमन्ना کر کیا مزہ پاؤ گے ارے تمنا کرو کہ اپنے مالک پر اپنے مولا پر قربان کر دوں کیا تمنا اور کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ ان کے عشق و محبت سے کچھ حصہ ہم کو بھی اور ہمارے دوستوں کو بھی मौला یہ مولانا رفیعانی صاحب نے دیوالا کے دوسرے اشعار پڑھے اور جب یہ شیر پڑھا ساری دنیا کے مزے فانی ملے ساری دنیا کے مزے فانی ملے غیر فانی مجھ کو تیرا غم ملا تو فرمایا کہ غم سے مراد کوئی مصیبت نہیں ہے الحمدللہ میں ہمیشہ سے آرام سے ہوں غم سے مراد اللہ کے راستے کا غم حسینوں سے نظر بچانے کا غم اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچنے کا غم یہ وہ غم ہے جس کا مزہ غیر فانی ہے ورنہ اللہ کے راستے میں غم کہاں خوشی ہی خوشی ہے صرف گناہ چھوڑنے کا غم ہوتا ہے اور وہی ذرا سی دیر کا ہوتا ہے بس جو یہ ذرا سی دیب کا غم اٹھا لیتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ وہ مٹھاس وہ حلاوت عطا فرماتا ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں آ سکتی اس لیے کیسا ہی حسین ہو اس سے نظر بچا کر غم اٹھاؤ جب ہوائی جہاز پر سفر کرو تو ٹیئر ہارسیز کو نہ دیکھو نہ اس کی پنڈلی دیکھو جو کھلی ہوتی ہے اگر پنڈلی دیکھو گے تو تمہارا پنڈ نہیں چھوڑے گی بس دل کو مار لو بس دل کو مار لو سبل کرو اسی خبر سے اللہ ملتا ہے ان نواغ مار سوا بھی اس لیے گناہ چھوڑنے کا جو غم اٹھا لے گا وہ خدا کو پالے گا اور جو گناہ چھوڑنے کا पाएगा نہیں گا وہ کبھی خدا کو نہیں پائے گا چاہے کتنی ہی تحزب پڑھ لے کتنی ہی عبادت کر لے کتنی ہی تلاوت کر لے کتنا ہی شمس شمس بازوا اور خطرہ پڑھ لے کتابوں کے نام ہے منصف فلسفے غیر اس کو خدا نہیں مل سکتا خدا اسی کو ملتا ہے جو گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتا ہے اور گناہ چھوڑنے میں سب سے زیادہ غم نظر بچانے میں ہے اس غم میں سب مبتلا ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی پیاری شکل سامنے آ جائے اس وقت نظر کو بچا لو جن پر غم को لو خدا کو پا جاؤ گے اور اگر دیکھ आ जाओगे تو لانت میں آ جاؤ گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہن ناول منظور رہی اور لانت رحمت کی ضد ہے رحمت اور لانت جمع نہیں ہو سکتی اجتماع جدین محال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نف سے کوئی بچ نہیں سکتا لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہو جب اللہ کی رحمت ہوگی تو بے شک نفس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن رحمت اسی کو ملتی ہے جو से عمل سے بچے اس لیے जो نظری نہ کرو جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اللہ سے دور ہیں وہی حسینوں پر क्या ہیں کہ آپ کیا پیاری شکل ہے मैंने कभी شکل تو میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ کون لوگ ہیں हैं जो اندھے اور الو ہیں جو پیخانے پر لگے ہوئے چاندی کے برف پر آشف ہو رہے ہیں اور پیسانے سے سر نظر کر رہے ہیں ابھی وہ حسین منہ پر حق دے تو عشق کا گھوت اتر جائے گا عشق مجازی آزاد ہلاحی ہے اللہ تعالیٰ فناہ میں رکھے اس نے مجازی پر آشف ہونا گو موت پر آشف ہونا ہے ان حسینوں کے بعد گوت کے علاوہ اور کیا ہے میرا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے آگے سے منہ پیچھے سے منہ پیچھے سے گو اے ویر جلدی سے کر آخ سو سے موت پیچھے سے گو اے جلدی سے کر آخ کتنے بڑے سے بڑا حسین ہو آگے سے منہ ہی نکلے گا ارقے گلاب نہیں نکالے گا اور پیچھے سے گو ہی نکلے گا جعفران نہیں ہکے گا اگر یہ عرق گلاب منگتے اور دعفران ہگتے تو جتنے فقیر ہیں حسینوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے کاٹا لے کر دوڑتے کہ گھر میں آٹا ڈال نہیں ہے بچے بھوکے بج رہے ہیں جافران ذرا سا نکال دیجیے میرے بچوں کی پرورش ہو جائے گی آ, کیا دھوکا ہے اتنا ہی حسین ہو آگے سے منگی نکلے گا اور پیچھے سے گوڑی نکلے گا کہاں ایمان ضائع کرتے ہو آخر ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا اکڑے سلیم اور اکڑے اور ذہن شدین تاثرات الگ سلیم عطا فرماتے ان مضامین کی قدر نصیب فرما دے ان پر عمل نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی بنا دیا جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ اسرمن کی توحیق عطا فرما دی اللہ اپنے نفس کو مٹانے کی توحیق فرما دی اللہ ہم سب کو جز خاص نصیب فرما دے اللہ اپنے راستے کا مظاہرہ اپنے راستے میں مشقت اٹھانے کی ہمیں شہادت اور توحیق نصیب فرما بڑے لوگوں کا نصیبہ ہے یہ ہم چھوٹے اور کرینے ہیں اے اللہ مگر آپ بھی بڑے کریم ہیں اللہ ہم کو بھی کچھ عطا فرما دیجیے یہ تعداد ہم کو بھی نصیب فرما دیجیے کیا آپ کے راستے میں چلیں آپ کے راستے میں کچھ تکلیف اٹھا لیں اگر یہ تکلیف برائے نامی ہے شرم آتی ہے اس کو تکلیف کہتے یہ بھی کیا تکلیف ہے کیا آپ اتنی نعمتوں میں ہم کو پالتے ہیں آپ نے روزی کی عزت دی رس دیا صحت دی زندگی کی گھر دیا اور دوسری نعمتوں سے نوازا اولاد کی نعمتوں سے نوازا اے اللہ یہ بھی کیا تکلیف ہے بوری سی نفس کے اوپر جوری تو کرنا ہے اللہ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا ہم بڑے ٹوٹے ٹوٹے ہیں لیکن آپ کی نظر کرم ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا اللہ ہم کو بھی توفی فتح فرما دیجیے اپنے راستے میں چلنے کی توفیع فتح فرما دیجیے راستہ تو بڑے لوگوں کا ہے یا ہم چھوٹے اور کمینے ہیں لیکن آپ کی مدد شامر حال ہو ہمارا کام بن جائے گا اللہ ہمارے ساتھ اپنی مدد سے حال فرما دیجیے جو ہمت آپ نے ہمیں آتا فرمائی ہے اپنی ذات پر فدا ہونے کی اپنی ذات پر ذات پر جان ساری کی وفاداری کی اور استعمال کی اور ہمت کی اللہ اس ہمت کو استعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے کیا اللہ اپنے جلد خاص نصیب فرما ہے ہم کو بھی جلد فرما لیجیے ہماری اولادوں کو ہمارے گھر کو رشتے داروں کو اے اللہ تمام مسلمانوں کو جذب خاص سے اے اللہ اپنا خاص بنا لیجیے اپنا دیوانہ بنا لیجیے اپنا وفادار بنا لیجیے اپنا جانظہ بنا لیجیے اپنا عاشق بنا لیجیے سچا عاشق بنا لیجیے اے اللہ اور یقین کی خط انتہا مجھ کو میرے گھر کو اور تمام دوستوں اور ان کے گھر کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو عطا کر پائیں گے اللہ آپ کے خدانوں سے کوئی کمی نہیں ہوگی ہمارا کام بن جائے گا اور آپ کریم ذات ہیں اے اللہ ہم پر کرم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے برکت نازر فرما دیجیے ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائیے اللہ آخر کی فکر نصیب فرما دیجیے اپنی رضا اور جستجو کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ آپ کی رضا کی توفیع پر جستجو کی توفیق نصیب فرما دیجیے اپنی خوشنولی کا کمال عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے اسلام کو حسین فرما دیجیے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی بنا دیجیے ہمارے دادی کو بھی منا دیجیے ہر ہر لمحہ ہم آپ پر فرا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اے مالک ہم کو توفیق توفیقا دیجیے اور پھر بھی جو گناہ ہو جائے اے اللہ جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لے اللہ اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں اللہ بیماروں کو شفا کا مستفرہ طا فرما دیجیے جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت رسم ہی فرما دیجیے اور جو بھی مقاصد حسن آئے ہمیں سے کسی کے دل میں بھی اللہ اپنے رحمت سے اپنے قدرت سے اللہ مقاصد حسن میں کامرات فرما لیجیے جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بال دوست ڈاکٹر کمر صاحب اور دوسرے آ, ہمارے دوست اے اللہ ان کی بے پیشاب مفید فرما اے اللہ ان کے تعجاد کو غلام فرمائیے اے اللہ ہماری بھاؤ کو محض اپنے فرض و کرم سے قبول فرما ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اے اللہ یہ آپ کی محبت کی باتیں سننا سنانا اے اللہ محض اپنے فرل کرم سے اپنی محبت کے کھاتے میں دیکھ لیجیے اللہ کی سدایت نہیں تھا یہ عمل لیکن اے اللہ آپ فضل فرما دیجیے اللہ ہمارا عمل کسی قابل نہیں تھا لیکن آپ اپنا فضل فرما دیجیے اس نقلی کو فبول فرما لیجیے اللہ عب ہماری ہماری گاؤں کو قبول فرما لیجیے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وحطین Oh,